سے ابھی سن ہے ڈاکٹر سر ابھی سنگل ہے پھر رسول یہ آج کے داخلوں کا تو مکمل ہو گیا نہیں آخری تاریخ گزر گئی پیر پر کیا تھا کہ دین کی بنیاد ارکان پر ہے اور ارکان سے ڈانچہ مرتب ہو جاتا ہے جب عمارت کا ڈانچہ مرتب ہو جائے تو گرمی سردی بارش سے پناہ کے آلات ہو جاتے ہیں گزارا ہو جاتا ہے مکمل ہو جائے تو پورے فوائد سے شروع ہو جاتا ہے ورکان ایسے ہیں کہ اس سے دین کا ڈھانچہ انسان کا بن جاتا ہے تو اس دین میں سب سے اہم جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ ورکان پر توجہ دینی ہے قدم پڑھنے کے بعد اللہ کا تعلق کتنا سیکھنا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے یہ فرض واجب اور سنتے موقع احکامات زندگی میں آ جائے اتنا تعلق کم از اس جائے اور موقع والا کم از کم ہے سو اس بات کو نہیں سمجھتا بڑے بڑے خطر دے والے میں دیکھا نقطے کی بات ہے کے رخ پر بڑا بڑا مشکل ہوتا باندھ سکتا پر آدمی کی زندگی میں زندہ ہو جائے تو اس کی ضروری توحید اور ضروری رسالت کا عقیدہ اس کا وجود میں آ گیا انتیس دنوں میں کسی جگہ کمی اگر ہے تو اس کے عقیدۂ توحید اور عقیدہ رسالت میں نقص ہے خطرہ پتہ نہیں لگتا ہے لیکن عقیدہ میں اس سے نقص ہے نقص نہ ہوتا تو اس سے تو پر